اصل لاؤ اللہ بہنتوں بین نظیمہ آ گئے تم بدھ مبدہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کہ جو تمہارے اور جن کے ماں دشمنی پڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ماں پھر دوستی پیدا کر دے کیسے پیدا کر دیں وہی مان لیا اخباروں کو فری اور کچھ زیادہ دور تو نہیں تھا اب مرہ فتح مکہ کے بعد سن نو میں وہ آیا کہیں کہ چار مہینے کی مہلت ہے اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گردنے اڑا دی جائیں گی سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تو اب رہے بھائی اخبار حقوق اس اللہ بینک بین الظین آج ہے تم محمد بطن و اللہ قدیم و اللہ ہر الرحیم پر قادر ہے اور غفور ہے اور رحیم ہے لا جنہا کم اللہ الدین المقات اللہ تعالی تمہیں ان سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے تم سے کبھی دن نہیں کی دین کے معاملے میں ولم یقار من اور نہ تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے ان تبرو ہوں بت سے تو کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو جہاں بھی ولایت کا معاملہ نہیں کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا بنا مددگار حمایتی قلبی محبت نہیں ہو سکتی لیکن کوئی نیت سلوک کرنا کوئی بھلائی کرنا اس میں کوئی اعتراض نہیں کافروں کے ساتھ کرو جو غیر حرمی ہے جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے اس کا معاملہ مختلف رہے گا ان اللہ یہمخصطیم اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انلم جنہا کم اللہ علیہ کارتل کم فن تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں دین کی وجہ سے بفرجو کم ان نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے بظاہر اللہ اخراجی کم اور انہوں نے گھٹجوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کی ہے انت ہوم کہ تم ان کے ساتھ ولاقت باہمی ولایت لائے باہمی کا رشتہ قائم کرو اس سے بوقا محمد یلوم اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا پولا کہ من تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں یا یادین عمل یہاں سے ہم خواتین کا معاملہ یا یو ندین امن کم المومنا تمہاجر آسم ایسے ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے ہوں نا تو کتنا امتحان دے لیا کرو دیکھ بھال کر لیا کرو یہ واقعی مومن ہے اس کو اس چین ہو سرسری سی اندازہ ہو جائے لیکن اللہ عالم و ایمان واقعی یہ کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح صحیح تفتیش کر سکیں تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرو یا دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعی واقع ایمان والی ہے فی العلم تمہنا مومن عاطم پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہے واقع مومن ہے فلاں تر جے ہوں تو اب انہیں نہیں کفار کی طرح لاہن نہ ہند ال نہ وہ اب ان کافروں کے لیے حلال رہی ہے ولاح یا ہندو نہ لہن نہ وہ ان کے لیے حلال ہے تو آکو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا محر دیا تھا وہ لوٹا دو یہاں سے دے دو بھجوا دو فلا کافر اس کی بیوی مسلمان ہو گئی یہاں آ گئی ہے اب یہاں ہے ختم ہوا جو بہت دیا تھا وہ واپس دیکھیں یہ ہے عدل و انصاف جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر جبکہ شام کے محاذ ذرا پیچھے ہٹنا پڑا غالب ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ گھوما تو ایک شہر جس سے کہ جزیہ لے لیا گیا تھا پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے پریکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا تو وہ سارا جزیہ واپس کر دیا ہم جا رہے ہیں اب آپ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے ذمہ کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی تھی نہیں کر سکتے یہ رقم واپس اور دھارے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں لیکن یہ کہ ان کے جو مہر وغیرہ دیا ہوا ہے مسلمان عورتوں تو واپس کر لوٹا دو بلا جنا تم ان تن کے اُننا ادا آتے تم اور اے مسلمانوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے محک ادا کر دو بلا تم سے وہ ایسے کوا اور اگر تمہاری بیویاں وہاں ہیں کوئی رہ گئی ہیں کھر پہ ہیں تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو یعنی انہیں طلاق دے دو انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں بس الومان فکتم ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر جب ہمارے اور تمہارے درمیان وہ رشتہ ختم ہوا تیرا مہر واپس لو بس یس الومان جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مانگ جو یہاں مسلمان واٹے آ رہی ہیں، ان کا مہر لوٹا دیا جائے ظالم حکم اللہ یا اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے بابین فیصلہ کر رہا ہے بلّہ علیم الحکیم اللہ فقو جاننے والا ہے قبال حکمت والا وہ انفاع تک مہیو میں ندوا اور اگر کوئی چیز ڈالتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے مشرقہ ہے اور مجھ سے اب وہ کہتا میرا مہر واپس کرو وہ نہیں کرتی جو مہر واپس نہیں کر رہی اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے مہر ادا کرنا پڑے گا اس کے پاس پیسے نہیں اس مسئلے کا حل بتایا وہ انفاط کو تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر انہیں یہ نقصان پہنچ جائے کہ انہیں وہ مہر واپس نہ ملے فعاقب تم ادر یہ کفار کے ہاں رہ گیا وہ نہیں دے رہے تو مہر پھر اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے کہیں سے تمہیں مال غنیمت یا مال فہ ہاتھ آ جائے فعاط الزین ضہبت ازواج تو ان لوگوں کو کچھ دے جلا دو کہ جن کی بیویاں جاتی رہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے رشتہ جو کٹ گیا ہے تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکے اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے مہر واپس کر دو تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو مہر دے گے تو تم ہوگا نہیں فات النوی راحبت الواظحم اسلم فقو بتطی الطمن اور صلاح کا تقوا اختیار کرو جس کو جس پر کہ تمہارا ایمان تھے یا یو النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جا کر مومنات و یوبا یہ جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی اللہ اللہ یوسف نب اللہ شیم پہلی فک یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی ولا یسف نام دوسری چوری نہیں کریں گی ولا یزمی نا کوئی بدکاری نہیں کریں گی ولا یقلہ اولاد اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی ولا یاتینا بہتم یا پری نہ واجول ہندنا اور نہ ہی وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو سیکسل سکینڈلز کوئی عورت جو قبر لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری ریزی کی ہے یا اس نے کسی اور ایک بار سے تو یہ چیزیں بھی نہیں اور یہ ہوتا رہا امبیا تک ساتھ ہوا ہے بلا کافی معروف اور آخری بات یہ اس بیگ کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے یہ ہیں آرٹیکلز آف بیا خواتین کے لیے یہ ہن تو ابھی ان کی بحق قبول کر لیجیے انہیں بیک کر لیجیے اپنے سے بس بس بخل الح اللہ اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ غفور رحیم اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جو بیت بردوں سے لی گئی بیت اکبر ثانیہ بیت اکبر اولا جو تھی وہ تقریبا یہی تھی اسی لیے اس کو بیت النسا بھی کہتے ہیں پہلی بیت ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل سامنے نہیں تھی کہ کوئی جماعت ہی تشکیل ہو رہی ہو جماعت بنانی ہو اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیاء ہیں جو بیت لیتے ہیں وہ بھی تقریبا اسی کو دلیل بناتے ہیں بیت اکبر اولا اور بیت النسا وہی اسی بات کا اہم لیتے شکر نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا چوری نہیں کروں گا بیٹی کے کام کروں گا وغیرہ وغیرہ تو صوفیہ کی بیت خواتین کی بیت اور بیت اکبر اولا تقریباً یہ ہے لیکن وہ بیت جس سے کہ جماعتی زندگی وجود میں آئی وہ بیت اکبئی ثانیہ ہے حضرت عبادہ ابن صابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پورا اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے مستفیق الیہ حدیث ہے جس کو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے باجانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمجھے وطا تھے آپ کا ہر حکم سنیں گے اطاب کریں گے پھر اس تنگی اور مشکل میں بھی بل یسرے اور آسانی میں بھی ون اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقع بہت مفید ہے صحیح ہے بل بک رہے اور اس حالت میں بھی کہ ہمارے افغان اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو وہ اثرت نہ اور اس کے باوجود کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے ترجیح دے دی جائے کس بات میں آپ امیر بنا رہے ہیں فلاں شخص کو یہ تو ابھی نوبارد ہے ابھی آیا ہے ابھی ثابت ہوا ہے ہمیں اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہی ہیں نہیں پروگیٹو ہے یہ آپ کا جس کو کیا امیر بنائے مالا ہی بنا اللہ الح جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں ان سے لڑیں گے نہیں ان کی احاط کریں گے من فقط عطا اللہ من آسانی فقط اص اللہ من فقط آسانی وہ نقول بالحق آخری فک یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے یہ بیعت اقب ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ایک نف کا اضافہ کیا اماؤں کا السمے بدارتے فلم معروف حضور کی اطاعت مطلق تھی جو حکم دیں گے غلط دہلی نہیں سکتے باسو میں حضور کے بعد ابو بکر کی بیعت بھی مطلق نہیں تھی مقید ہے مشروط ہے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر یہ میت ہے کیونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مرتبہ ایک تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا کہ مزید میں آپ نے بارہ نقیب مقرر کر دیے یہ تنظیمی شکل پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے اندر مکے میں تو چونکہ آپ خود موجود ہیں اور سب صحابہ وہی ہے چھوٹا سا شہر ہے تو کسی تنظیمی کی اور ڈھانکے کی اور لمبی چوڑی چین جو ہے بنانے کی ضرورت ہی نہیں اب مدینہ دور ہے وہاں کے کچھ لوگ نو خدرج میں سے اور اس میں سے آپ نے نقید بنائے ہے اب ان کی ذمہ داری بنی اس طرح جماعتی تنظیم جو بنی ہے وہ اس بیٹھ پر بنی ہے البتہ کیونکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ جماعتی جدوجہد جو, جو آگے چل رہی ہے اس میں جہاد اور قطار کے جو مراحل آنے ہیں اس میں خواتین کا حصہ بل ہے بلا واسطہ نہیں ہے ڈائریکٹ نہیں ہے وہ بیٹ ان سے نہیں دی گئی بلکہ یہی بیٹھ لی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ یہ افاد ہیں یہ نہیں کریں گے اور یہ کہ ہاں جو امیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے بلائی کا حکم ہوگا اس میں ان کی نافرمانی نہیں کریں گے اس کو ہم نے تنظیم میں خواتین کی بیعت کے لیے بین ہی یہی الفاظ اختیار کیے ہیں اور واقعہ یہ اس کا بہت ایک اہم پہلو یہ ہے کہ چاہے خواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو مردوں والے ہیں جنگ میں جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے لیکن ایک سینس آف بلانگنگ ہو جاتی ہے کہ گروہ کے ساتھ ہونا پون سادقین کوئی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت کام ہو رہا اس کی برکتیں جو ہیں یہ حضرت عمر کا قول ہے اثر ہے لا اسلام الا بالجماع بل جماع الا جماء اللہ بل الا بڑا ولا سماع الا بالطاعت کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے کوئی عمارت نہیں بغیر حکم سننے کے اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ترمانہ نظر حضور نے فرمایا علیہ بل جماع اللہ علی ہے تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل میں رہو اور اللہ کی مدد اور تعریف جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور اس جماعت خاندی کے لیے جو مسنون اور منسوخ اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت جس کو ہم نے چھوڑ دیا دوسرے طریقے سے جو ہے دماغ خانے کے دستور ہو دستور کے مطابق قوانین ہو بائی لوج یہ بھی حرام نہیں ہے یہ بھی مباح ہے لیکن مباح ہونا اور بات ہے اور منسوس ہونا مصنون ہونا معصور ہونا یہ بالکل اور بات ہے زمین و آسمان کا فرق ہے بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی میں اس بیسی کے نظام کو اختیار کیا اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک انسٹیٹیوشن اسلام کا بالکل ختم ہو گیا تھا مطلوب ہم نے اسے زندہ کیا ہے آخری آیت ہے لا لاطت ومن غضب اللہ علیہ اہل ایمان اس ان کو لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی اس کتاب پھر وہی بات آ گئی کب من الاخرہ یہ آثرت سے مایوس ہو چکے ہیں کما الكفار من صابر القبور جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں سابر کبور میں سے اس کے دو معنی دیے گئے ہیں جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقت واضح ہو چکی ہے نا عالم برزک میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہے اب حقائق منقشم ہو گئے جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل نہیں یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا اس کا کوئی بات باتیں بادل بہت نہیں ہے اس کو دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے دونوں امکانات دونوں ترجمے کیے گئے ہیں تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے یہ لوگ جو ہیں یہ جو یہودی ہیں اور ان کے ساتھ تمہاری دوستی دوست نہیں ہے بارک الله لي و في فی القرآن العظیم و نفا لی و